عب اللہ تین طبقوں کا ہونے کے بعد اب ہدایت اور فراط مستقیم کا سب سے اہم مضمون کیا ہے جی؟ ہدایت اور فراط مستقیم کا سب سے اہم مضمون کیا ہے توحید ہے ہدایت اور فراط مستقیم کا سب سے اہم مضمون توحید ہے یعنی اللہ تعالی کی پہچان اور یہ آدمی واقعہ یہ سب سے اہم اور پہلا مضمون ہے لہٰذا سب سے پہلے مضمون شروع ہو گیا آپ کا پاک کا سلوک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے وہ طرز اختیار کرتا ہے ایک تو طرز اختیار کرتا ہے تذکیر بے جام اللہ تذکیری بلا اللہ یا تفاقی آئے تھے کائنات میں اللہ تعالیٰ کی بکھری ہوئی قدرتوں کو نشانیوں کو تذکرہ کر کر کے اللہ تعالیٰ کی پہچان دلاتا ہے خود انسان کے اپنی جان میں اللہ تعالیٰ کی شان قدرت اللّہ تعالیٰ کی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں ان کا تذکرہ کر کر کے انسان کو اللہ کی پہچان دلاتا ہے تصویر بے یا میرا گرشتکوں پر جو حالات واقعات گزرے ان کا تذکرہ کر کے تصویر کرتے اللہ تعالیٰ کی پہچان دلواتا ہے ٹھیک اور اس طرح جائے کہ اللہ تعالیٰ کے احسنار کا تذکرہ کر کر کے, اللہ دا اللہ دا کر کر کے چار بس چاروں سے تو آج کیا آئے جو ہے یہ آیا ربکم آپس میں اے لوگوں بندگی کا روکنے رکھ دی جس نے پیدا کیا تم کو من قبلکم اور ان کو جو تم سے پہلے تھے ڈال لگم تب تاکہ تم پر اظہار بن جاؤ اس بات پر غور کرو تم نے پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا کتنا مشکل کام میں ایک دوسرے کا بننا پیدا ہونا ہے کھان بننا اس میں آنکھیں ہاتھ پیر دمانگ بولنے والی آنکھ پھینکنے والی دماغ سوچنے والا ہاتھ حرکت والے پہ چلنے والے معمولی باتیں غور فکر کر تقاضا کرتی ہے اللہ مخلوقات پر پیدا کی. تو پہی آیت پہی آیت جو تھی وہ انخوشی تھی ابھی آفا کی اللہ جا کو ملب سے راشن جس نے بنایا تمہارے واسطے زمین کو بچونا وہ سما دینان اور آسمان کو چھت ون بلا میرے سما ایمان اور سارا آسمان سے پانی فخر جیب میرے سونا پھر نکالے اس سے لکم تمہارے لیے سلاح <ص> <sharing> <observed> so, For تو ضرور اللہ انداز و منطالم نہ ٹھہراؤ کسی کو اللہ کے مقابل اور تم کو جانتے ہو تو دیکھو یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا کہ کتنے بیٹھنا ذرا جی مکانوں کے مکان اس پر کھڑے ہوتے ہیں گاڑیوں پر چلتی ہیں سواریوں پر چلتی ہیں فرش بن کر دیکھی یہ ہے کتنے زبردست کام انسان اور کرنے کی باتیں زمین کو فرش بنایا اور سما بنان اور آسمان کو چھت بنایا اوبر کا نظام کتنی ہمارے لیے سورج چاند کتانوں کو اور بارشوں کو کتنے بھی ہمارے لیے فائدے لیا ہوا ہے زیادہ اس طرح غور کرو اور فصل کا بھی کرمد اللہ میں نے سب ایمان اور آسمان سے پانی جبھی میں اسے بنایا تو پھر اسے میں کھیتیوں کو کنا فصلوں کو گنا اللہ کی شام میں گزرے پانی گرتا ہے زمینیں ملتی ہے پودا اگاتا ہے پودا ہے تخم بھی آ کے باس باس باسی رکھتا ہے اور آپ کی سزا کے لیے آپ کے علاج کے لیے سارے سامان بھی دے رہا ہوں تو لہذا اللہ تو اللہ تو اس کو ہونا چاہیے جو تخلیق کر سکتا ہو تم کو پیدا کیا تو پہلے لوگوں کو پیدا کیا یا تو کسی کو لاؤ کہ ایسا انسان بنا دے اور ایسا انسان بنانا جیسا ہو کہ وہ سنت نہ کر رہا ہو افدا کر رہا ہو یعنی پہلے سے نہ موجود سے وہ کر رہا ہو جی آپ اگر لوگ کہیں کہ کلو کر رہے ہیں ہم بھی تو ہم نہیں آپ پھر بھی اس کی بنائی اس چیز کو لے کر اس میں کر رہے ہیں صنعت کر, کر رہے ہیں آپ اپنا نہیں کر رہے ہیں اپنا ان بنیاد بنا رہے ہیں جو, جو ہو تو یہ یا اس کو لاؤ وہ تخلیق کر سکتا ہو باری ہوتے ہیں پہلے انسانوں کی جو یا اس کو لاؤ جو زمین کی طرح فرض بنا سکتا ہو آسمان کی طرح چھت بنا سکتا ہو یا <تصفيق> بارش, بارش پر سا سکتا ہو اور بارش برسانے کے بعد فصلوں کو اگا سکتا ہیں جب اتنی قدرتیں اتنی ہیں اس غور کے پاس نہیں ہیں فائدہ ذات گل جلال کے اور کاغ بنتا ہے فلاں ضرور اللہ حمدہ تمطاللم سونا ٹھہراؤ کسی کو اللہ کے مقابل اور تم کو جانتے ہو عقید توحید اسلام کا سب سے پہلا عقیدہ ہے یہ صرف ایک نظریہ نہیں بلکہ انسان کو صحیح معنی میں انسان بنانے کا واحد ذریعہ ہے انسان کی تمام مشکلات کا حل اور ہر حال مشکل پناہ گا اور ہر غم و فکر مشق کا مخصار ہے کل کا توحید کا حصل یہ ہے کہ نہ کے ایک و فقات اور ان کے سارے تغیرات صرف ایک ہستی کے مشید اور رضادہ کتاب ہیں اور اس کی حکمت کے مزائے ہیں ہر تغیر, ہے, ہر تغیر ہے غیر کی آواز ہر تجدد میں ہزاروں رات اور ظاہر ہے کہ قلب اور دماغ پر چھا جائے اس کا حال بن جائے تو دنیا ہی اس کے لیے جنت بن جائے گی ہر ایک جھگڑے فساد اور ہر فساد کی بنیادیں منظم ہو جائیں گی انسان یہ سبق ہوگا از خدا دا خلاف دشمن دوست کہ دل, دل ہر دو دل تصرف سے درد ہر دوستنی اور دوست کی دوستی کی. یہ دشمن کی طرف سے اور دوست کی طرف سے سمجھو خدا تعالیٰ کی طرف سے سمجھو کیونکہ دونوں کے دل جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ایک آپ کو دشمن بنا دیا ہے ایک آپ کا دوست بنا دیا تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی ہے اس عقیدہ کا مالک ساری دنیا سے بینیاز اور خوف و خطر سے بارہ طرف زندگی گزارتا ہے اس کا حال یہ جی ہوتا ہے مواخبر نہیں بر فرش امید و حراست میں کش حمیت سے بنیاد توحید وش واحد کے پر پائے ریوی زرش واہد کے اس کو تو جو ہے تو ذرا پہنا لے اور ہندی فولاد جو بہت مضبوط ہوتا ہے اس کا خود اس کے سر پر اور اس رکھے ذرا پہنائے یا نہ پہنائے خود اس کے سر پر رکھے یا نہ امید و حراست نماز کسی سے بھی امید اور خوف نہیں ہوتا اور توحید کی یہی بنیاد ہے اور بس ہے اقرال کا کافی نہیں اقرار سے سوادی مسلمان ہوتا ہے بلکہ سید کا یقین اور یقین کے ساتھ احترام ضروری ہے یقین اصل ہو دل میں اور یقین اصل میں جاؤ اس کا میں اصل موقع پر وہ حاضر ہو رہا کہ توحید توحید خدا توحید توحید خدا واہ ہے جیدن نہ واہ گفتن اللہ تعالیٰ کی توحید واحد سمجھنا ہے واحد کہنا نہیں پتہ یہ بات آدمی کو کل میں اصل لگ رہا ہے کلما کے پک اللہ اللہ اللہ کے پڑھنے والے تو آج کروڑوں میں ہیں اور اتنے کسی زمانے میں اتنے نہیں ہوئے لیکن عام طور پر یہ صرف زبانی میں مخارش ہے توحید کا رنگ ان میں رکھ نہیں وہاں کون کا بھی حال ہوتا وہ پہلے بزرگوں کا تھا نہ کوئی بڑی سے بڑی طاقت اور قوت ان کو مروغ کر سکتی تھی اور نہ کسی قوم قید کی اکثریت ان پر کر فنکار نہ کوئی بڑی سے بڑی دولت اور صنعت ان کو سلطلت ان کے غلوب کو خلاف جگہ پر اب ادا کر سکتی تھی گرا سکتی تھی ایس بھڑا ہو کر ساری دنیا کو لڑکا کر کہ تم میرا کچھ نہیں گزار سکتے تم مسیح ملا تم دوں گی تو ہمارم اسماعی کے بعد صاحب تابی جو تھوڑی سی مدت تھوڑی سی مدت میں دنیا پر چھا گئے ان کی طاقت رکوت اس حقیقی توحید طحیق مضبوط تھی اللہ تعالیٰ نے اور سب کو یہ توحید یہ توحید کے خواہد یہ توحید جس میں دعوت دی گئی اور وہ انسان کی تخلیق اور کائنات کی تخلیق اور کائنات میں افعال انسان کی تخلیق کائنات کی تخلیق اور ساتھ کائنات میں ہونے والے کام تین باتوں میں تصرا ہوا نا انسان کی تخلیق کائنات کی تقریب اور کائنات کے ہونے والے کام فون کے نتیجے میں آپ کا چیز اصل ہو رہی جو توحید ہے اور توحید دل میں حاصل ہو جائے اور ہر وقت ہم نے حاضر رہنے لگے تو اس کے پھر یہ فوائد ہوں گے انسان پر کسی کو خوف نہیں چاہے گا انسان جو ہے کسی آنے والے حالات سے ایسا مزید نہیں ہوگا کہ ٹوٹ جائے تو یہ ساری باتوں سے ایسا کسی مینان کی دولت حصل ہوگی اور یہ کمرہ ہوگا نتیجہ ہوگا توحید کا یا اناسو بدو رب البی خلاقم اے لوگ بندگی کرو ربیس تم کو پیدا کیا وہ من قبل ان کو جو تم کے پہلے تھے لال رقم تک تک تم پر گزار بن جاؤ اس تخلیق پر غور کرو یہ اللہ کر سکتا ہے اللہ کو غیر نہیں کر سکتا اللبی عالیہ کو مطالبہ راش ہے جس سے بنایا تمہارے واسطے زمین کو بچھوانا ہو استعمال اور آسمان کو چھت زمین کو بچھونا بنانا جتنے فائدہ دے رہی ہو اس کو اور کوئی دوسرا نہیں کر سکتا آسمان چھت بنا فائدہ دے رہا ہے اس کو بھی کوئی نہیں کر سکتا پھر اس میں کام بڑے بڑے جوہر آندو استعمال ایمان اور ذرا اسمال سے پانی فخر کے بھی میرے پھر نکالے اس سے میوے لگوں میں سب لیے بارش کا برسانہ فصلوں کا اگانا یہ اللہ کے اسباب کون سے نہیں کر سکتا انسان اپنے برسہ نہیں کر سکتا اپنے علم سائنس ٹیکنالوجی نہیں کر سکتا فلاں ضرور اللہ نہ ٹھہراؤ کسی کو اللہ کا مقابل اور تم جانتے ہو تحیلت کا تحیلت کا یہ تحید اس بات کا تقاضا یہ یہ حالات یہ بات سے بار کا تقاضہ کرتی ہے تو صلاح مانا چاہیے وہ ان کو تم ریب تم ہو سلام سے جو اٹارا ہم نے اپنے بندے پر باد سورت علم سی تو لے ایک کو مند اللہ اور بلاؤ اس کو تو تمہارا بروزگار اور لکھا ان کو تم سازتی نہ کر مل سکے اور جیسا نہ کر سکو وہ لم تفہ حجر نہ کر سکو گے پتہ کو نار اللہ تو بچو صاحب سے الناس جس کا ہند آدمی ہے وہ ہزارہ اور پتھر ہے اور عبت القاصرین پیار کی ہوئی ہے کے اور ایک وہ چیلنج ہے جو گسوں کو میرے پاس میں اور چودہ سو سال سے یہ چیلنج جو ہے تو اس پر موجود ہے ریکارڈ پر موجود ہے اور اس کا جو ہے تو چودہ سو بیالیس سال ہو گئے وہ جواب اس کا نہ دیتا ہوں جاو قرآن اور قرآن موجود ہے یہ لیکن بڑا زبردست موضوع ہے اس کو تھوڑا سا یہاں سے پڑھیں گے کہ ان کو یہ رمش قرآن کیوں موجدہ ہے اس کی مفتی صاحب نے وجہ بیان کی اور شروعات کا بھی اس طرح ہے تو ایک دن کا بڑا دلچسپ ہے اس کو یہاں سے پڑھنا چاہیے السلام علیکم اس کا ہے اور کیوں ساری دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے آجد ہوگی دوسرے کہ مسلمانوں کے دعوی کے چودہ سو برس کے افسر قرآن کی زبردست حاضری اور چیلنج کے باوجود کوئی اس کی یس کے کسی ٹکڑے کی مثال پیش نہیں کر سکا یہ تاریخی عرصے سے کیا وزن رکھتا ہے یہ دونوں باتیں طویل و ذکر اور تفصیل کے طالب علم دو پر بات کریں گے پہلی بار قرآن کو موجزہ کیوں کہا گیا اور وہ کیا وجود ہیں ان کے سبب ساری دنیا سے مثال پیش کرنے سے ہے اس پر قبیب و عجیب نے مستقل کتابیں لکھی ہیں اور ہر محفصر میں اپنے اپنے طرف میں اس مزمین کو بیان کیا ہے میں احتساب کے ساتھ چند ضروری باتیں اس جگہ سب سے پہلے غور کرنے کی چیز یہ کہ یہ عجیب و غریب علوم کی کتاب اس جگہ کس ماحول میں کس پر نازل ہوئی اور کیا وہاں کچھ ایسے سا علمی سامان موجود تھے جن کے ذریعہ دائرہ اس میں ایسی جانب بے نوی کتاب کیا ہو سکے لوڈوں میں ولیم و آخری انسان کے انفرادی اجتماعی زندگی گھر پیلو کے متعلق بہترین آئے ثابت ہو سکے جس انسان کے جسمانی روحانی تربیت کا نظام مکمل ہو تربیت منظر سے لے کر سیاست ممالک تک ہر نظام سے بہترین رسوم ہو ایسی کتاب ہے جو آیات آفاقی آیت الفس کی شکل میں انسان کے صاف انسان کے شکل اور تشکیل کائنات کے مظاہرے قدرت پر بات کرتی, کرتی ہے نظام مسجد پر بات کرتی ہے نظام سیاست پر بات کرتی ہے نظام صلی جنگ پر بات کرتی ہے اور شادی بیا کے مسئلوں پر بات کرتی ہے جگلوزندگی پر بات کرتی ہے اتنے عظیم موضوعات کو چھو رہی ہو اور ان پر ایسی بات کر رہی ہو جو ایسی لاجواب ہو تو یہ کیا ایسے اور انبڑ ماحول میں یہ ہو سکتا تھا کہاں پائے لڑنے جھگڑنے کے اور کسی بات کا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا موجود میں سب سے پہلی بات یہ دیکھنی کی جو سرزمین جس جذبات پاک پر یہ کتاب مقدس نازل ہوئی اس کی جغرافیائی کیفیت اور تاریخی حد معلوم کرنے کے لیے آپ کو ایک ریکسان خشک اور گرم علاقے سے پڑے گا جس کو بتائے مکہ کہتے ہیں وہ نظری ملک ہے نسنت ہے نہ ملک کی آب و ہوا کچھ ایسی خوشگوار ہے جس کے لیے باہر کے آدمی وہاں پہنچنے کی رغبت کریں نہ ہی کچھ ہموار انجن سے وہاں تک پہنچنا آسان ہو اصل دنیا سے کو کٹا ہوا ہے ایک جگہ نما ہے جہاں خوش پہاڑوں اور گرم ریت کے اور دور تک نہ کہیں بستی نظر آتی ہے نہ کوئی خیر اور نہ برے خطے ملک میں کچھ بڑے شہر بھی نہیں ہیں چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں ان مون بکریاں پال کر زندگی گزارنے والے انسان بستے ہیں ان چھوٹے دیہات کو چھوٹے دیہات کو تو دیکھنا کیا جو ہر برائے نام چند جو برائے نام چند شہر کہلاتے ہیں ان میں بھی کسی قسم کی تعلیم اور علم و تعلیم کا کوئی شرکت ہی نہیں ہے نہ وہاں اسکول ہے نہ کالج ہے نہ کوئی بڑی یونیورسٹی ہے نہ دارالو میں وہاں کے بچندوں کو اللہ تعالیٰ نے میز قدرتی اور پیدائشی طور پر فساد اور بلاغت کا اخبار ضرور دیا ہے جس میں سالنیا سفائق اور ہیں, فائق اور ممتاز ہیں ان نسل نظم میں ایسے کابلکلام ہے جب بولتے ہیں تو رات کی طرح کڑکتے ہیں اور بازر کی طرح برستے ہیں ان کے اپنا اپنا چھوکریاں جی بچیاں ایسی فصیحوں کو لیے شہر کہتی ہیں کہ دنیا کے عجیب حرام رہ جائیں یہ بات قدرتی طور پر ہے ایک سب کچھ ان کی فطری فن ہے جو کسی مقصد یا مدرسہ پہ حصل نہیں کیا جاتا غرض نہ وہاں تعلیم و تعلق کا سامان نہ وارد والوں کے انجینئر سے کوئی لگاؤ یا نہ کچھ لوگ شہری زندگی پر بسر کرنے والے ہیں تو تجارت پیشہ ہے مختلف اجناس سے مال کی رابط برابت ان کا مسئلہ ہے اس ملک کے قدیم شہر مکہ کے شریف گرامے میں وہ زیادہ مقدس پیدا ہوتی ہے جو ہم وہی ہے جس پر قرآن اترا آپ اس مقدس کا حال سنیے بالار سے پہلے بالد باز کا سایہ سر چھوٹ گیا پیدا ہو پیدا ہوتے یہ تین ہو گئے ساتھ سال کرنے ہوئے تھے کہ ماں کی وفات ہو گئی اور دادا کی وفات ہو گئی چی دادا کی وفات ہو گئی ان حالات میں آپ کی پرورش ہوئی دوسری بات, بات موج دے دیکھ دیکھنے کی یہ ہے پہلا تو ماحول تو اس ماحول میں کوئی تربیت کا بندوبست نہیں ہے کوئی جدید علوم پر جدید چیزوں پر کوئی بات نہیں ہے کوئی یونیورسٹی کوئی کالج نہیں ہے کوئی دالتر نہیں ہے کوئی مدرسہ نہیں ہے کوئی تعلیم کا نہیں ہے کوئی شخصیت ایسے کس کے حال میں بڑے بزرگ خاندان سے نئے خاندان سے ہیں کہ والد کی وفا والد کی وفا دادا کی وفا تو وہ ایس حال میں ان کی زندگی گزر رہی ہے ایسے ماحول کا ایسا انسان کھڑے ہو کر جو ہے ایسے کلام کو بول رہا ہے جو اس نے کسیدہ علوم پر وہ اس نکائد میں ریاست دے رہا ہے تو یہ بات اس کو اس کا سور کیا ہو سکتی ہے بس اس وقت مکمل کر رہی ایک رقو ہو گیا آج بھی کہ کم ہوا کم ہوا تفصیلی بات ہوگی موضوع پر جتنے خوبصورت الفاظ قرآن میں آئے ہیں ہر ایک ادیب ہر شاعر کہتا ہے کہ اس بیان کے لیے اس وقت خوبصورت لفظ نہیں ہے الفاظ کا چنا وستا ہے جتنے کم الفاظ میں مضمون کو بیان کیا ہے اربوں میں احتماد اور خاص کم الفاظ میں بہت مضمون کو بیان کیا گیا کم سے کم السلام نظر مانی ہے خوبصورت میں اور کو جس, جس کا اندازے بیان ہیں جس کو جس طریقے سے بیان کرتا ہے اس سے بہتر انداز میں کوئی ادیب نہیں بیان کر سکتا اس سے زیادہ اچھا بیان کرتی ہوں تو بیان کروایا کہ جس طرح باپ اپنے بیٹے آپ کا والد ہوں میں ساتھ کہتا ہے سب کچھ ڈاکٹر سب کچھ کر سکتے ہیں اب میری باغ مانی یہ کرے وہ کرے اس نے بھی آپ کا پایا تو اللہ تعالیٰ اس طرح کی رب میں نے یہ کیا یہ سارا کچھ کے بعد اہم نے فرما کی ان سفات کا اللہ میں رب میں وقت بوں گی آپ میری بند نہیں چلیں بھائی آج کا دن